الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ولا نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده فلا مضل له ومن يظهره فلا أهل ونشهد أن لا إله إن الله واسه لا شديد له ونشهد أن سيدنا وتبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد العبد ورسوله ارسلهم من الحق بشيرا وذميرا ودائع الى الله بينه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أن من حياة الدنيا لعظ ولأ وزينة وتقافر وزينة وتقافر بينكم وتكاثر في الأموال والأبلاق كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيد فتره الصراف ويكون حصابا وفي الآخرة عذابا شديد وفي الآخرة عذابا شديد ومغفرة ومغفرة من غرض وحضوان وما الحياة الدنيا سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها وجنة أرضها تعرض السماء والأرض حيثت للذين آمنوا بالله فضل الله يؤتيه من يشاء والله بالفضل العظيم ما أصابر نشيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرعها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأتوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أعتاكم مات دو بزرگ اور بھائیوں اللہ تعالی شانوں نے اس پوری کائنات کو انسان کی امتحان اور ابتدا کے لیے پیدا فرمایا ہے آسمانوں کو زمینوں کو چاند سورج ستاروں کو پہاڑوں کو سمندروں کو اور جتنی بھی کائنات ہے ان سب کو اللہ تعالی شانوں نے انسان کے امتحان اور آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے دنیا کی ان مخلوقات سے انسان کے کامیاب اور ناکام ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے نہ اس کے ساتھ اللہ نے اس کی کامیابی اور ناکامی کو جوڑا ہے انسان کی زندگی کے بننے اور بگڑنے کا تعلق تو ایک اللہ کی ذات عالی کی قدرت سے ہے اللہ اپنی قدرت سے انسانوں کو کامیاب کرتا ہے اور اللہ اپنی قدرت سے انسانوں کو ناکام کرتا ہے عزت ذلت موت حیات نفع نقصان اس کا صرف ایک اللہ ہی مالک ہے یہ کسی مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے دنیا کے ملک و مال میں نہ انسان کی عزت ہے نہ ذلت ہے نہ یہ دنیا کی چیزیں انسان کو نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے ان تمام چیزوں کو تو صرف اللہ نے انسان کے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے اور انسان کا امتحان اس میں یہ ہے کہ کون سا انسان اپنی آنکھوں دیکھی پہ چلتا ہے اور اپنی آنکھوں دیکھی پر یقین کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے اور کون سا انسان اللہ کے بھیجے ہوئے امبیالیہ مشلاق و سلام جنہوں نے اللہ کی طرف سے آ کر دنیا کے انسانوں کو ایک حقیقت سمجھائی وہ حقیقت یہ ہے کہ آنکھوں سے جو کچھ دیکھ رہا وہ دھوکہ ہے اور اللہ کے قدرت جو غیب میں ہے اس سے انسان کی زندگی کی کامیابی اور ناکامی کا تعلق ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو یہی بات اور یہی حقیقت سمجھائی اور حق آپ سے پہلے جتنے نبی گزرے انہوں نے بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا کے انسانوں کو اسی کی دعوت دی ملک و مال کی دعوت نہیں دی طاقت و قوت کی طرف نہیں بلایا سونے اور چاندی کے ڈھیروں کے طرف نہیں بلایا بلکہ ہر نبی نے اپنے زمانے کے انسانوں کو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے آپ کی بحثت سے لے کر قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کو اس بات کی دعوت دی ہے یا یہ الناس قول الحا اللہ تو فری ہو کہ دنیا کے انسانوں اللہ کو مانو جیسا کہ وہ ہے اللہ کو مانو جیسا کہ وہ کی ذات و صفات میں ہے اور اللہ کی مانو جیسا کہ وہ تم سے چاہتا ہے تم کامیاب ہو جاؤ گے کامیابی کا تعلق ملک و مال سے نہیں ہے پیسوں سے سونے چاندی کے کپڑوں سے نہیں ہے آہ. کامیابی کا تعلق اللہ کی سات سے ہے اور اللہ نے ہر انسان سے یہ دو باتیں چاہیے کہ دنیا کا ہر انسان اللہ کو مانے جیسا کہ وہ ہے اور دنیا کے ہر انسان سے اللہ کا یہ مطالبہ ہے کہ دنیا کا ہر انسان اللہ نے جو جس طرح زندگی گزارنے کو بتلایا ہے اس طریقے سے زندگی گزارے ہیں. تو پھر اللہ تعالی شان ایسے انسانوں کو اپنی قدرت کاملہ سے کامیاب کرے گا ون اگر دنیا کا انسان اپنی بادشاہت میں اپنی وزارت میں اپنے اپنے سونے اور چاندی کے ڈھیروں میں اپنی زمینداری میں رق جس شعبے میں دنیا کا انسان ہے اس شعبے میں اگر دنیا کا انسان اللہ کو نہ مانے یا اللہ کو مانے لیکن جیسا ماننا چاہیے ایسا نہ مانے اور اللہ کی نہ مان زندگی گزارے گا تو پھر اللہ تعالی آشان ہو بادشاہت میں بھی اسے ناکام کر دے گا وزارت کی کرسی پر بٹھا کر بھی خدا نا... ناکام کرے گا مالدار کو اپنی مالداری میں ناکام کرے گا اور غریب کو اپنی غربت میں ناکام کر دے گا کسان کو اپنی زمینداری میں ناکام کرے گا غرض جو انسان جس شعبے میں بھی ہے اس شعبے میں اللہ کی طرف سے ناکامی ڈالی جائے گی مالدار کے ہاتھ میں مال ہوتے ہوئے ناکام ہوگا بادشاہ کے ہاتھ میں بادشاہ ہوتے ہوئے ناکام ہوگا وزیر اپنی وزارت کی کرسی میں رہ ناکام ہو جائے گا ہاں. کیونکہ اللہ نے ناکامی کا فیصلہ کر دیا ہے بادشاہ کو اس کی بادشاہت ناکامی سے نہیں بچا سکے گی جب اللہ ناکام کرنے کا فیصلہ کر دے گا ناکامی کیا ہے ناکامی میں سب سے پہلے اللہ تعالی شام ہو اس کے دل کے سکون کو ختم کرے گا راحت و سکون کے تمام اچھے ہاتھوں میں ہوتے ہوئے اسے اللہ سکون سے محروم کرے گا سب سے پہلا اللہ تعالی شاہوں کا جو حکم آئے گا اس کے دل پر آئے گا کہ اللہ اس کے دل کے سکون کو سلو کر لے گا اور اگر انسان اس سے بھی اس دل کے سکون کے سلب ہونے کے بعد بھی اس نے نہیں سوچا اور اس نے اپنی لائن کو نہیں بدلا اپنی زندگی کے رخ کو ٹھیک نہیں کیا تو پھر اللہ تالشان ہو اس کے اسباب میں اور اس کی چیزوں میں ہلا دلتا ہے تاکہ یہ سمجھ جائے اللہ کی طرف سے دنیا کے انسانوں پر جو مسائل اور پریشانیاں ڈالی جاتی ہیں اس لیے تاکہ دنیا کا انسان سمجھ جائے اور ناکامی سے بچ جائے اس لیے کامیابی ناکامی جو ہے دنیا کے ہونے نہ ہونے کے ساتھ نہیں ہے اصل کامیابی اور ناکامی یہ تو موت کے بعد انسانوں کی ہے اور وہ ناکامی اور وہ کامیابی اور ناکامی جو انسان کو موت کے بعد اسے ملے گی یہ ہمیشہ کے لیے کامیابی اور ناکامی ہوگی پھر کبھی اس کام, کامیاب انسان کامیابی سے کبھی محروم نہیں کیا جائے گا اور ناکام انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی میں ڈال کر مصیبت اور عذاب کو ہمیشہ اللہ تعالی کی طرف سے بڑھایا جائے گا ایک منٹ اور سیکنڈ کے لیے بھی اس سے عذاب کو ہٹائے نہیں جائے گا اور ایک سیکنڈ کے لیے اسے راحت نہیں ملے گی یہ جو آج کل کے انسان دنیا آنے کے بعد سمجھتے ہم کامیاب ہیں یہ ان کو دھوکہ لگا ہے یہ دھوکا ہے کہ دنیا کا آ جانا کامیابی ہے رات اور آرام کے نقشوں کا ہاتھ میں آ جانا یہ کامیابی نہیں ہے اس لیے کہ رات اور آرام کے نقشے میں کامیابی ناکامی تو اللہ ڈالے گا تو کامیابی یا ناکامی ملے گی راحت کے نقشوں میں اللہ راحت ڈالے گا تو راحت ملے گی ورنہ راحت کے نقشوں میں انسان کے لیے جب اللہ اس کی ناکامی اور مصیبت کا فیصلہ کرے گا تو ان راحت کے نقشوں میں رہ کر انسان مصیبت میں ہوگا جیسے آج ہو رہا ہے آج دنیا کے جتنے انسان ہیں چاہے بڑے سے بڑا دنیا والا ہومادشاہ ہو وزیر ہو چاند اور آسمان آسمانوں کی دنیا میں میرے دوست چڑھنے کی فکر کر رہا ہوں ان تمام انسانوں کی زبان کا ایک ہی بول ہے اپنی ناکامی کی خبر دینے کے لیے کہ دنیا کا انسان زبان سے ایک ہی بات کہتا ہے کہ میں ٹینشن میں ہوں مجھے ٹینشن ہے آپ کسی سے پوچھ لیجیے غریب کہہ رہا ہے میں ٹینشن میں ہوں مالدار کہہ رہا ہے میں ٹینشن میں ہوں دنیا چل دنیا کی حکومتیں چلانے والے ٹینشن میں ہیں کیا مطلب انسان کی زبان کا یہ بول کہ میں ٹینشن میں ہوں یہ یوں کہہ رہا ہے کہ میرے ہاتھ میں چاہے دنیا کی جتنی چیزیں میں نے محنت کر کے حاصل کی ہیں اس کے باوجود میں ناکام ہوں مجھے ان دنیا کی چیزوں سے اور دنیا کی معلومات سے اور دنیا کی ان عورتوں اور وزارتوں سے مجھے کوئی کامیابی نہیں ملی میں تو اسی پریشانی میں ہوں ہر انسان اور کہیں بھی آپ جائیے دنیا میں ہندوستان میں نہیں دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیے ہاں ہر انسان کی زبان کا یہی بول ہے ٹینشن ہے پرابلم ہے ٹینشن اور پرابلم یہ دو جملے آپ کو ہر انسان کی زبان سے ملیں گے یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچے اسکولوں میں پڑھنے والے دس گیارہ سال کا بچہ اس کی زبان پر بھی یہ جملہ آپ کو ملے گا یہ ٹینشن ہے پرابلم ہے ہاں مطلب ہر انسان اپنے مقام پر جہاں بھی یہ پہنچا ہے وہاں پہنچ کر کہتا ہے میں ناکام ہوں اور اس دنیا پر جو میں نے محنت کی ہے یہ محنت دھوکا کھا کر محنت کی ہے میں سمجھتا تھا کہ اس دنیا کے ہاتھوں میں آنے کے بعد میں کامیاب ہو جاؤں گا لیکن مجھے کامیابی حاصل نہیں ہے اس کے دنیا کا کوئی بھی انسان جس فیلڈ میں محنت کر رہا ہے اس فیلڈ میں محنت کرنے کا مقصد کیا ہے کہ مجھے راحت ملے مجھے سکون ملے مجھے چین ملے ہاں مجھے محبت کی زندگی ملے ہر انسان جاتا ہے لیکن کسی کو بھی اپنی دنیا کے کسی لائن میں بھی یہ چیز میسر نہیں ہو رہی بلکہ دن ب دن اس کو ان چیزوں کی بحثت تو کیا ہوگی بلکہ دن ب دن پریشانی اس کی بڑھتی ہی جا رہی ہے اس بات, اس بات کی دمل ہے کہ آج ہم جو محنتیں کر رہے ہیں دنیا میں دنیا بڑھانے کی مالدار بننے کی کوٹھی والا بننے کی بڑے بڑے بنگلے بنا کر زندگی گزارنے کی کہ میرا بنگلہ بڑا ہوگا اور ماربل کے سفید پتھروں کا ہوگا تو مجھے سکون ملے گا تو یہ جتنی بھی چیز ہم یہاں سے کر رہے ہیں ان چیزوں میں سکون تو ملتا نہیں بلکہ پریشانی بڑھتی آ رہی ہے اس کے معنی ہم نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ غلط اختیار کیا ہے کراہت کے نقشوں میں راحت نہیں سکون کے نقشوں میں سکون نہیں اور جتنا اس لائن میں جو جتنا محنت میں آگے بڑھتا جاتا ہے وہ اتنا ہی پریشانی میں بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ میرے بھائیوں انسان بیزار ہو کر خودکشی کرتا ہے آج دنیا میں دیکھیے خودکشی کرنے والے کون ہیں کوئی میں دوستوں مزدور غریب نہیں خود کشی کرنے والے ہیں کشی کرنے والے دنیا کے میدانوں میں دوستوں دوڑنے والے انجینئر ہے ڈاکٹر ہے مل مل ہے بتا رہے کیا کیا ہوتے ہو ہاں ہم ایک ملک میں گئے ہماری جماعت ملک میں ایک ملک میں گئی وہاں پر ایک, ایک ساتھی نے مجھے کہا کہ ذمہ دار کو ملنے جانا ہے میں نے تو شروع بھی لیں گے ہم گئے اور اس کے گھر میں گئے اور اس کے بعد جب بیٹھے تو جس کی ملاقات میں ہم گئے تھے وہ بھی ہمارا گجراتی تھا پاس بیٹھا تو مجھے کہتا ہے مول صاحب اللہ نو نویلو ماری پاسے گڑو چھ اللہ نو آپ ماری پاسے گڑوں چھ پر ماری پاس پیس آف مائن نہیں اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا رکھا ہے دنیا لیکن مجھے ذہنی اور دل کا سکون مجھے حاصل نہیں تو میں نے بھی حساب سے میں نے بات کی کی کیا احساس تھا یہ آپ کا گھر جس کو آپ بنگلہ کہتے ہیں میں بنگلہ اسے نہیں کہتا تاکہ تمہارے اندر بنگلہ نہ جاوا گھر ہے پہلے گھر مٹی کے ہوتے تھے اینٹوں کے ہوتے تھے اب یہ گھر میں دو سو پتھروں کے بندے لگے آج کا انسان تو گھر کو بنانے کے بعد اس پر اکٹار ویلا ویلا کہتے ویلا ویلا میری پریشانی کا مرکز تیرے ویلے سے کیا فائدہ اندر جانے کے بعد ہی سکون نہیں تیری اے سے کیا فائدہ اندر تو سکون ملتا نہیں ہے میں نے وہ رائی صاحب سے کہا رائی صاحب یہ جو آپ کا مکان ہے اس میں راحت آرام بھی جتنی چیز آپ نے لگا رکھی ہیں اس سے راحت باڈی کو ملتی ہے دل کو نہیں دل کو نہیں ملتی باڈی کو ٹھنڈک پہنچتی ہے دل کو راحت اور سکون ملے اور حاصل ہو اس کے لیے تو اللہ نے قرآن پاک میں اس بات کو بتایا ہے الا بذکر ذکر اللہ یہ تتمعین القلو کھول کر سن لو اللہ کی اطاعت میں اللہ نے دلوں کا سکون رکھا ہے اور میں نے کہا جی صاحب اپنے پاس تو اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کا بھی وقت نہیں ہے نماز کو پڑھنے کا اپنے پاس وقت نہیں ہے سکون کیسے ملے گا میں نے ان کے ساتھ بات کی تھوڑی سی پھر آخر تو یاد دلائی گئی تو وقت ایک چیز ہے کتنی دیر رہنا ہے پتہ نہیں کب موت آ جائے کب یہاں سے نکال کر میں قبرستان پہنچایا جائے گا اصل تو موت کے بعد یہ زندگی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی مرنے والا اپنی دنیا ساتھ لے کر جاتا ہے ہمارے یہاں تو نہیں جاتا تمہارا لے کر جاتا ہے کوئی کوئی نہیں سوئی چھوڑ جاتا ہے تو جس دنیا پر محنت کی ہے وہ ساتھ چلتی نہیں اور جن اعمال کو یہ لے کر جائے گا اس کی محنت نہیں کی تو یہ آدم کا بچہ موت کے بعد موت کے وقت میں روتا ہو جائے گا ہسرت کرتا ہو جائے گا چائے جس دنیا کے پوچھے نارا دیکھ ناراض دیکھی نہ دن دیکھا اور اس دنیا کو میں نے جمع کیا اور آج یہ تو یہی رہ گئی یہیں چھوڑے جانا ہے اور جس دنیا میں جانا ہے آخر کی طرف اس کے لیے تو کچھ میں نے تیاری نہیں کی ہے میرا کیا ہوگا اب اس کا پستانا اب اس کا رونا اسے کام بولو دے گا اب کم نہیں اس کا رونا تو کام کب دیتا کہ جب یہ ایمان اور یقین اور دین کی باتیں سننے کے بعد اللہ نے جب اس کی عقل میں بات سمجھ میں ڈالی اور سمجھ کر فوراً یہ اپنے راستے کو صحیح کر لیتا اور اب تک جو غلط چلا ہے اس پر خدا سے معافی مانگنے کا توبہ کر لیتا اور آئندہ کے لیے صحیح راستہ اختیار کر لیتا تو اس کا یہ رونا اس کو کام دیتا آج نہیں آ رہے ہاں میں نے اہصا سے بات پوری کی پھر ہم لوگ واپس جانے لگے تو میرا رہبر جو ہے جو مجھے لے کے گیا تھا میرے ساتھ کبھی اور خوش ہو رہے ہیں میرے کو ایسا اللہ نے بندوں کو کہا ہمارا چاروں بلین بلین شہر میرے کو بلین بلین اٹلسٹو موٹو مالدار شہر पासे में तो है है तो मैं सुकून कहें चाली एन न मिलियन खाता कितना है अरे कितने खाधे یہ ارے تو اپنے کھاتے ہیں اس کو تو بیچارے کو حالی روٹی میں ایسا نہیں چین سے آپ دیکھیے جو آدمی دنیا پر محنت کرتے کرتے جتنی دنیا اس کے ہاتھ میں آتی ہے اتنا کھانا کم ہو جاتا ہے اس کا کھانا کم راحت اور سونا کم سب کم ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو بات سمجھاتا ہے پگلے इस दुनिया के पीछे क्या पड़ा है तेरी दुनिया कमाने के बाद तुझे तो कम तू तो ये दुनिया तो तेरे ते, काम कितनी आती है पहले तो तीन रोटी खाता था तो दे रोटियों की रोटी है अच्छा कितने कमरे सिलाए पंद्रह बीस पच्चीस पचास जोड़ी कितनी जोड़ी पहनेगा वो अरे बोलो एक, इस नहीं पहनेगा باقی تو گھر میں پڑے ہیں اور بنگلہ کتنا بڑا بنایا ہو رات کو رات گزارنے کے لیے کتنے کمرے استعمال کرتا ہے دس بائی پندر پندرہ بھائی پندرہ بائی پندرہ کا باقی سب بنگلہ خالی بڑا ہے اور باقی دنیا کی جتنی چیز اس کے پاس ہے اس کی رکھوالی کرتا ہے کوئی چوری نہ جائے اس کا کام نہیں آتی یہ ہے اللہ تعالی دنیا دار جو دنیا کماتے ہیں ان دنیا داروں کو دنیا ہی میں خدا افزا دیتا ہے کہ تو دنیا کے پیچھے پڑا ہے تیری دنیا کو میں تجھے اس دنیا سے زیادہ نفع اٹھانے نہیں دیتا یار اس لیے میرے بھائی میں رضیز ہو سمجھداری کی بات یہ ہے کہ آدمی حضرت رسول اللہ ساسن کی بات کو مانے اور آپ کی بات مان کر اپنے آپ کو اس محنت پر ڈال دے جس محنت پر جناب رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ایک صحابی کو ڈالا تھا چاہے وہ مالدار تھا وہ بھی عبد الرائے بناؤ امت کے بڑے مالدار صحابہ میں سے ہیں بڑے مالدار ہیں لیکن آپ کو بھی حضور نے محنت پر کون سی ایمان کی محنت پر عبد الرحمان بن اتنے بڑے تاجر اور مالدار سے لیکن مسجد نقوی میں اللہ کے نبی کے زمانے میں جو مسجد نقوی کے امور دین کی باتیں سوچنے کے لیے مشورے میں مشورے میں ہوتے تھے اس مشورے میں ایک عادی اب دروائی بھی ہے شورا گیارہ جی ہاں یہ تبلیب کی ونتن جو ابھی تم کو جمع کیا ہے تاکہ نے سوائے نہیں کیا تکلیف تو بہت سنتے ہو تقریریں تو کیسک میں اور اب تو موبائل میں اندر بھرے لی ہے تقریریں ہاں یہ نہیں کہتے تقریریں جب میں نہیں جمع کیا ہے یا تین دن کے لیے دو دن کے لیے के ہونے کے لیے جمع کیا ہے <سؤال> کہ اپنے بستر کے ساتھ آؤ اور یکسوئی کے ساتھ سوچو اور سمجھو اور سمجھ کر اپنی لائن ٹھیک کرنے کے لیے قدم اٹھاؤ ورنہ میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ دنیا پوری کی پوری حاصل کر کرتے آدم کا بچہ اور اگر اس نے اللہ سے اپنا تعلق صحیح نہیں کیا تو اللہ ناراض ہو کر اس کی دنیا میں اسے سے نردست ناکام کریں گے یہ کام بھی ہو جاتا تھا یہ اس کے لیے بیٹھے ہم لوگ کہ کچھ سوچو کچھ سمجھنے کی کوشش کریں ہم اور اپنی زندگی کی لائن کو ٹھیک کریں انسان محنت کر کے دنیا کیسی اچھی سے اچھی بنا لے گا ہاں ہائی کوالٹی اور اچھی سے اچھی دنیا کی بنا دے گا لیکن خود اچھا نہیں بنا تو اللہ اسے اس دنیا میں ناکام کرے گا اور یہ دنیا اس کے لیے مصیبت کا ذریعہ بنے گی اللہ نے تو انسان کو دنیا میں اس لیے پیدا کیا ہے کہ آدم کا بچہ اپنے پر محنت کر کے اپنے کو صحیح بنائے اور اپنے کو ایسا بنائے جیسا اللہ چاہتا ہے اور اللہ جیسا اسے بننا چاہتا ہے اس کو سمجھانے کے لیے اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اپنا مرسل اپنا نبی اور اپنا پیغمبر بنا کر دنیا میں مقبول کروایا اور آپ نے دنیا میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے تمام انسانوں کو اس بات کی دعوت دی ہے پوریائی اور پوریائی اور ناس انی رسول اللہ عرجمیا الدی لہو ملک اسماوا کے بلم لا الہ الا اللہ اللہ <اعمیم> اے دنیا کے انسانوں میں تم تمام کی طرف حضو صلی اللہ علیہ صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہے آپ سے مسلمانوں کے نبی نہیں ہے آپ کو تو اللہ نے دنیا کے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر اور رسول بنا کر بھیجا ہے چاہے وہ امریکہ ہو چاہے رشیا ہو چاہے یورپ ہو چاہے میں تو ایشیا ہوں اور چاہے ہندوستان ہو چاہے کوئی اور ملک دنیا کے تمام انسانوں کے لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے رسول بن کر تشیلہ ہے میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں میں اللہ کا رسول بندہ بس آیا ہوں کون <laughs> اللہ اللہ دی لہو ملک اس سب سے زمین و سماج کی حکومت اور ملک یہ ایک اللہ ہی کا ہے وہی اس کا مالک ہے یہ اور بات ہے کسی کو بٹھا دے کرسی پر جتنی دل بچھانا چاہے بچھا دے اور جب چاہے اتار دے یہ تو اللہ کی معاملہ ہے آپ رات دیکھتے ہیں ہاں کبھی کرسی پر بیٹھنے والوں کے لیے اس نے اوپر فیصل نہ کیا کہ تم لوگوں کو جیلوں میں بھرتے تھے آج تمہارے لیے جیل میں جانے کا تمہیں حکم دیا چلو جاؤ جیل میں ماؤ آپ میرے دیکھ رہے ہیں امی رسول اللہ علیہ جمیا میں تم سب کی طرف اور تم سب کے لیے اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اللہ جو زمین و آسمان کا مالک ہے لا الہ الا الاحو جس اللہ کے سوا کوئی کرتا دھرتا نہیں ہے اور اس اللہ کے سوا کوئی اتاد کے قابل نہیں ہے اور اس اللہ کے سوا کوئی باقود برحق نہیں ہے وہ ایک اللہ ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اسی کو مانا جائے اسی کی مانی جائے کہ ایک اللہ کی ہے اور کسی کی نہیں ہے آل اللہ وہ یو کی وہ امید جس اللہ کے ہاتھ میں تمہارے تمام حالات اس کے ہاتھ میں ہیں تمہاری زندگی اس کے ہاتھ میں ہے اور تمہاری موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے جس اللہ کے ہاتھ میں تمہاری موت و حیات ہے اسی اللہ کے ہاتھ میں موت و حیات کے بیچ میں جتنے حالات ہیں وہ حالات بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں حالات آتے نہیں ہیں حالات لائے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے حالات لائے جاتے ہیں انسانوں پر زندگی کون دیتا ہے <سؤال> ارے زندگی کس کے ہاتھ میں ہے <سؤال> ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہوتی جتنے مرتا ہے <سؤال> کوئی نہیں مرتا پہ. اور زندگی اگر انسان کے ہاتھ میں ہوتی انسان مرتا زندگی ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے اور موت موت اللہ کے ہاتھ میں ہے تو زندگی زندہ ہونا یہ انسان کی میری دوستو آخری درجے کی کامیابی ہے اگر موت سے آدمی بچ جائے زندگی مل جائے تو میں تو بہت کامیاب ہو گیا اور مرنا یہ ہے دوست آخر درجے کی ناکامی ہے تو موت بھی اللہ کے ہاتھ میں اور زندگی بھی اللہ کے ہاتھ میں تو موت اور حیات کے بیچ میں جتنے حالات آتے ہو کس کے ہاتھ میں ارے بولو اللہ کے ہاتھ اور ہمیشہ تھا کیا سمجھا تھا میری پاس پیسہ نہیں اتنا وہ پریشان دو آج ہم پاس پیسہ چاہے پر یہ کمپ کے ہے آپ پاس یہ بھی پریشان کیا اور آج کل کا مال،, مال والا تو اور پر... اللہ نے اس کے عجیب حالات رکھے ہیں پریشانی کے ہاں کمائے کتنا ہی کھاتا ہے تھوڑا بچتا ہے زیادہ اب بچنے کے بعد اللہ میاں رضی کا اچھی بات ہے میں دیکھتا ہوں تو مال میں کیسے سکون سے رہتا ہے تو اللہ نے ایسے حاکم لا کر رکھے ہیں کہ دن بدن وہ حاکم ایسے قانون بناتا ہے کہ یہ اپنے گھر میں رہ کر پریشان ہوتا ہے کہ پیسہ گھر میں رکھا ہی نہیں لمٹ اٹلا ہوئے تو نہیں تو جیل میں رکھا ہی نہیں. رکھ نہیںفر سبھی نہیں گھر میں رکھا ہی نہیں کس میں لے نہ کوئی نا نہیں हम शुक्ट सो अब क्या तब पैसे बचे तो करना क्या क्या आज काल आज थी की आटल परेशान छो वक्त तो खावे आज ये बचा से बीजी फेक्टरी खोल बीजी मुसीबत नहीं करवा जो चालो ایک فیکٹری میں تو رات میں بارے سمت بیکری کھولی جی پڑے ارے میری شروع شو کرگا دوں کہ مصیبت میں بڑا دنیا بڑھاتا جا آدمی کا اپنا مال ہے وہ مال گھر میں نہیں رکھ سکتا آدمی اپنے ساتھ لے وقت روک نہیں سکتا کسی کو بتا نہیں سکتا آدمی پریشانی پریشان اب انویسٹمنٹ انویسٹمنٹ کرتا ہی جا کرتا ہی جا کرتا ہی جا اور پریشانی بڑھاتا ہی جا یہ آج کا حال ہے دنیا میں مصیبتوں سے نکلنے کے لیے نکلنے کے لیے راستہ حضور نظر آئے ہیں ہاں اس طرح سے بناؤ پھر اللہ کا لاشان ہوں ہم جناب رسول ہوا کی بات کو مان کر اور اپنی زندگی کے رخ کو صحیح کر کے انسانوں میں صحیح زندگی صحیح زندگی, زندگی زندہ کرنے کی محنت کریں گے تو اللہ کا لاشان ہوں آسمانوں سے ایسے فیصلے کرے گا کہ جو ہمارے تمہارے لیے سکون چین اور راحت کے ملنے کا ہوگا پھر اللہ عادل اور انصاف کرنے والے حکام ہمارے اوپر لائے گا عدم انصاف کرنے والے رعایا پر رم کھانے والے رعایا کی ہمدردی رکھنے والے انسانوں کو خدا حکومت لائے گا پھر اللہ تاجروں میں اور ہتھیاروں میں اور جتنے شوبیں دنیا میں چل رہے ہیں ان شعبوں میں اللہ تعالیٰ ایماندار انسانوں کو لائے گا ان کو ایمانداری دے گا اور جب تمام شعبوں میں ایمانداری ہوگی اب ہمارے اور آپ کے لیے ہر موقع پر سکون اور چہر اور راحت کا ذریعہ وہ نہیں ہوگا اور آج تو میں دوستوں دکانوں سے خریدنے کے بعد بھی آپ کی پریشان ہوتا ہے پتا نہیں کیا ملایا ہوگا کیا ملایا ہوگا دیکھیے کرنا کیا किसी जमाने में ہیں کسی زمانے میں بیمار انسان کو تلاش کرنا پڑتا تھا آج کے زمانے میں ایماندار تلاش کرتے ہو نہیں ملتا آدمی اپنے گھر کے اپنے گھر کے ممبروں پر اسے اطلاع نہیں ہے باہروں کا سال کیا ہے زندگی بھی بگڑی ہوئی ہے دنیا میں جتنے مسائل پریشانیاں اور جو کچھ حالات ہیں یہ میرے دوستوں جانوروں کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ انسانوں کی وجہ سے انسان بگڑا ہر شعبہ بگڑا انسان بگڑا ہر شعبہ بگڑا حکومت کا شعبہ بگڑ گیا ہم کوششوں میں بیٹھنے والے بگڑ گئے تاجر اپنی تجارت میں بگڑ گئے کسان اپنی کھیتی باڑی میں بگڑ گئے غریب اپنی غربت میں بگڑا ہر آدمی بگڑا ہے اور جب انسان بگڑا ہے تو پوری دنیا کا نظام بھی بگڑا ہے ہم کے نظام کو صحیح کرنے کے لیے کوئی قانون کام نہیں دے گا ہاں آج قانون کتنے آج قانون کتنے پاس ہو رہے ہیں لیکن قانون بنانے والا خود بگڑا ہوا ہے تو اس کی پبلک بھی بگڑی ہوئی ہے ہم بھی عالی مثلاق وسلام دنیا کے انسانوں کو یہ حالات کو درست کرنے اور ان کی زندگیوں کو سکون اور چین والی بنانے کے لیے ہم علی مسرت و سلام جو محنت لے کر آئے ہیں وہ انسانوں کو صحیح کرنے کی محنت ہے انسان صحیح ہو جائے گا سب صحیح ہو جائے گا اگر انسان صحیح نہیں ہوا تو دنیا کا کوئی شعبہ صحیح نہیں ہوگا ہاں انسان انسان کا صحیح ہونا ہے آج انسان کو صحیح کرنے کی محنت نہیں ہے ڈاکٹر بنانے کی محنت ہے انجینئر بناؤ ڈاکٹر بناؤ ایم پی بناؤ بیٹی بناؤ پتہ نہیں کیا بناؤ لیکن انسان صحیح بنے اس کی میرے کی محنت نہیں ہے اس کی محنت تو لمبیاں لے کر آئے ہیں آج انسان صحیح بنے اس میں ایمانداری آئے اس میں خدا کی مخلوق کی ہمدردی ہے اس میں حیا اور شرم اور عفت اور پاکدامی اس میں آئے جب تک انسان میں عفت اور پاکدامی نہیں آتی وہاں تک بھی دوستو عزت محفوظ نہیں رہتی ہے چاہے فائدے کھانوں کتنے مدد چلے جاؤ یا اس لیے بھائیوں ایک محنت نبی والی محنت کو زندہ کرنے کے لیے آپ حضرات کو جمع کیا ہے کہ ہم سب مل کر اپنے پیارے نبی علیہ السلام نے ہمیں جو محنت دی ہے اس محنت کو ہم اپنی زندگی کا مقصد بنا کر اس محنت کو کریں تاکہ اس محنت سے ہم بھی صحیح بن جائیں ہم بھی صحیح ہو جائیں ہمارے اندر ایمانداری آئے ہمارے اندر تقویٰ آئے ہمارے اندر تو آئے ہاں یہ وہ صفات ہیں ایمانی کہ انسانوں میں جب استفاد لا جایا کرتی ہیں تو انسان غلط کو چھوڑتا ہے اور صحیح کو اختیار کرتا ہے جی اس کی محنت ہے انہوں نے ماں کے ساتھ وسلام نے اپنے صحابہ کو اس محنت پر ڈالا اور جب اس محنت اس محنت میں صحابہ نے اپنے آپ کو لگایا تو اللہ نے اس محنت کے نتیجے میں ان کے اندر وہی صفا کی پیدا کی ان میں توقت خوا تو خود ان کی زندگی میں پیدا ہوا اور یہ دنیا میں اللہ کے بندے بند کر جینا ان کی زندگی میں ہے پھر وہ لوگ جو اپنے دوستوں غلط زندگی کی بنیاد پر ایمان کی ایمان میں داخل ہونے سے پہلے جو لوگوں کو راستوں میں لوٹ لیا کرتے تھے اور ان کو میں دوستو لوٹ پھاٹ کیا کرتے تھے وہی لوگ ایمان اندر آنے کے بعد اور ایمانی زندگی ملنے کے بعد وہی لوگ خود بھوکے رہتے تھے اور دنیا کے انسانوں کو کھلاتے تھے لوٹنا پھانکنا تو کی بات ہے اس کے لیے بنیادی بات میرے دوستو یہ ہے کہ ایمان کے ذریعے دل کو صحیح کیا جائے ایمان کے ذریعے ایمان آئے گا ایمان کی محنت سے ایک محنت ہم کہہ رہے ہیں محنت کہ دل میں ایمان کو اتارا جائے دل میں خوف خدا کو اتارا جائے دل میں اللہ کی ذات و سفاق کا یقین دل میں لایا جائے کہ میرا اللہ خبیر ہے میرے ہر حال کی خبر رکھنے والا ہے میرا اللہ علیم ہے اسے ہر چیز کا علم حاصل ہے وہ تو دل کے اندر کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے آہ. میرا اللہ بڑی قدرت والا ہے ہاں وہ اپنے ارادے میں یکتا ہے وہ جس چیز کا ارادہ کر لے گا اور اس چیز کے لیے ہو جا کہہ دے گا وہ چیز ہو جائے گی اللہ کو اللہ کی ذات و صفات کے اعتبار سے دل کی گہرائی میں اس یقین کو اتار لو ہاں اصل دل ہے اللہ کے دائے نبی نے یہ بات فرمائی ارا ان نقل جسد نا کان کھول کر سن لو انسانی جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے ایک لوچڑا ہے ایزا سلوہر سلوح جسد و کل جب یہ دل درست ہو جاتا ہے تو انسان کا جسم پورا درست ہو جاتا ہے یہ ایماندار تو انسان کی آنکھیں ایماندار انسان کے کان ایماندار انسان کے دل دل و دماغ ایماندار انسان کے ہاتھ پیر ایماندار کیا مطلب اب ان آنکھوں سے غلط نہیں دیکھے گا اب ان کانوں سے غلط بات کو نہیں سنے گا اب اس زبان سے غلط نہیں بولے گا ان خاتون و کو غلط جگہ استعمال نہیں کرے گا کہ دل صحیح ہو گیا ہے لہذا ہاتھ پیار سب صحیح ہو جائیں گے دل یہ ہاتھ ظلم نہیں کر سکتے یہ ہاتھ رشت نہیں لے سکتے یہ ہاتھ میں دوستوں غلط دستاویز نہیں بنا سکتے یہ ہاتھ غلط صحیح دستخط نہیں کر سکتے یہ ہاتھ کسی کو ستا نہیں سکتے کیوں کہ دل میں ایمان آ چکا ہے اور یہ ایمان انسان کے جسم کے ایک ایک عضو سے ظاہر ہوگا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات فرمائی المان وا وغیرہ پلخر بھی ہو سکتا ایمان دل میں قرار پاتا ہے اور جب ایمان دل میں اتر جاتا ہے تو انسان کے اعمال اس کی تصدیق کرتے ہیں ایماندار انسان سے بےمانی والے اعمال نہیں ہو سکتے لیکن ایمان کی جگہ یہاں نہیں ہے زمان ایمان کی جگہ نہیں ہے دل ایمان کی جگہ ہے جب یہ ایمان دل میں اتر جایا کرتا ہے تو پھر یہ ظاہر ہوتا ہے انسان کی زندگی میں ہاں اور جو اس کی زندگی میں یہ ظاہر ہونے لگتا ہے اب لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ ایماندار مانس ہے ایماندار ہے اور دل میں ایمان کو اتارنے کے لیے کوئی لمبی چوری محنت نہیں ہے ایمان کو دل میں اتارنے کے لیے میرے دوستوں یہ آدمی کا یہ سر ہے زبان سے انسان ایمان کی بات کہے گا کان سے ایمان کی باتیں سنے گا دن و دماغ سے ایمان کی باتوں کو سوچے گا ایمان دل میں اتر جائے گا دل اندر ہے اور دل میں جانے کا راستہ یہ ہے انسان جو دیکھتا ہے جس نگاہ سے دیکھتا ہے وہ چیز دل میں اترتی ہے انسان جو بولتا ہے وہ اس کے کان سنتے ہیں اور جو کان سنتے ہیں وہ دل میں بات اترتی ہے یہ اصطلاح ہے دل میں اترنے کے اس لیے ہم نے عالم وسلطل دنیا کے انسانوں کے پاس ایک اللہ کی دعوت لے کر آئے اس کو بولو ایک اللہ کرتا دھنتا ہے اور ایک اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے عزت کا مالک اللہ ہے زندگت کا مالک اللہ ہے موت و حیات کا مالک اللہ ہے نفع نقصان کا مالک اللہ ہے اس کائنات کی ہر چیز پر اللہ کی جلتی ہے کس کی چلتی ہے اللہ کی اور کسی کی نہیں <تصفيق> اللہ قرآن شریف ایک بات کو کہہ رہا ہے اللہ لہ الخل کو یہ کائنات پوری کی پوری ہے اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ ہی کی اس پر چلتی ہے اور کسی کی نہیں ہاں اے سی اے کے بنگلے میں اوپر سے فیصلہ بے چینی کا ہے تو اے سی میں رہ کر بھی نیند نہیں آتی اے میں راحت دینا اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اے میں راحت نہیں ہے اللہ راحت دے گا تو ملے گی ورنہ اسی میں اللہ اگر پریشانی ڈالے گا تو اللہ کی طرف سے پریشانی کروں گمائے گا تو ایسی اسے پریشان کرے گی ایسے ہر چیز میں ہم کیا سمجھتے ہیں راحت و آرام کے نقشوں کا ملنا کامیابی ہے ہم کہتے نہیں راحت و آرام کے نقشوں میں راحت و آرام ملے یہ کامیابی ہے اور راحت و آرام کے نقشوں میں راحت و آرام اللہ دے گا تو ملے گا اور اللہ کیا راحت و آرام کے دینے کا جو ضابطہ ہے وہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر زندگی انسان گزارے گا مگر اللہ اس کے لیے راحت کا فیصلہ کرے گا ورنہ اے سی میں سو کر صبح کی نماز چھوڑے گا تو میرے دوستوں وہاں سے مصیبت کے فیصلے آئیں گے جیسے اس اللہ نو آپ کے ہے گنوش ہیں اور ہماری پاس پیس آف مائنڈ نہیں یہاں بھی ہے اس کا ہمارا حل کیا ہے کہ ہم غلط بول بول کر اور غلط دیکھ دیکھ کر ہم نے اپنے دل کے یقین کو بگاڑ دیا ہے ہم بھی کیا کرتے ہیں کوئی اشارہ کرتا ہے پیسے ہوں گے تو کام بنیں گے حالانکہ پیسے ہوں تو ہونے کے باوجود اگر اللہ ناکام کرنا چاہے تو کام ہوگا ہی ہے نہ پیسوں سے کام کرنے کے بجائے یہ بھی خطرے پڑ جائے گا اگر اللہ کے فیصلہ ہی ہے ہمارے آخر بگڑا ہے کیوں ہماری سوسائٹیاں بگڑی ہوئی ہے آپس میں پر آپ بیٹھتے باتیں کیا کرتے ہیں اللہ ہی کرتے ہیں اللہ ہی کیا تو سب کچھ ہے کون کہتا ہے اگر کوئی کہے نا ارے کا اللہ راس پاس برابر سے پڑھ پڑھ لا کیا یہ پڑھ ہے کیا اور تیرے امال ہے تیرے امال غلط ہیں اس لیے اللہ تیری زندگی کو اجاڑتا ہے باقی تیرے پاس تو زندگی بننے کے اسمام تو سب موجود ہیں پھر کیوں پریشان ہے کہ اس میں میری زندگی خراب ہو خراب ہے اب یہ غلط بولتے بولتے بولتے دل میں یہ اتری ہے چیزیں اب یقین غلط ہے اب سوچنا بھی غلط ہے دل میں اتنا کیا ہے پیسہ ایسے تو کام بن سے تو اب دماغ کیا سوچتا ہے پیسہ کیسی لا ہوا اب اس پیسوں کے حاصل کرنے کے لیے حرام حلال ظلم سیتم یتیموں کا دبانا جو بھی ہو مجھے پیسے اور یہ جتنا اللہ کی نافرمانی کے آگے بڑھتا جاتا ہے اتنا اس مال میں خدا اس کی ناکامی کا فیصلہ کرتا جاتا ہے ہاں اب غلط انتر جمع ہوا ہے دل کی مثال کیسٹ کی ہے کیسے جانتے ہو جب بدھ بھرو لے تمہیں ہاں لیکن ہماری کیسٹ میں اور یہ ہے میں دوستوں مائک آدمی مائک میں موٹا جاتا ہے کیسے بڑھتی جاتی ہے اب غلط بولا ہے تو غلط بھری ہے غلط باتیں بھری ہیں اب ان غلط باتوں کو ختم کر کے صحیح بات لانے کا کیا راستہ تو صحیح لائٹ کیا کرتا ہے آدمی کہ جس مائک میں غلط بول کر اس میں کیسے غلط بھرا ہے اب کہتے ہیں اسی مائک میں صحیح بول سہی بولے گا تو آٹومیٹک کیسے کیسے غلط باتیں ختم ہوں گی اور صحیح بات آ کے ایسا ہی ہوتا ہے نا ارے ایسا ہی ہوتا ہے نا اس کے لیے لمبی چھوڑی محنت کی ضرورت نہیں پڑتی اب ہمارے دلوں کا یقین بگڑا ہوا ہے اب یہ یقین سدرے اور صحیح یقین دل میں آئے اس کا راستہ کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں چار مہینے نکل کر صحیح اتنا بولو, اتنا بولو اتنا بولو کہ وہ صحیح بات دلوں دلوں دل میں اتر جائے اور غلط بات میڈیا ارے بات سامان آواز نہیں آتی تو بتاؤ ہم سب کو یقین صحیح کرنے کی ضرورت ہے ہم سب کا یقین کلا ہوا ہے چاہے بولی سالے کوئی بھی ہو اگر اللہ سے بولتے بھی ہیں کہ اللہ کرنے والا ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہی کرتے ہیں. اللہ ہی کرتا ہے مگر مگر جو آ رہا ہے وہ اندر کے یقین کا بگاڑ کیا وہ بنا رہے ہیں جب تک یہ یقین اندر سے بگڑا ہوا یقین صحیح نہیں بنے گا وہاں تک زبان کا بورڈ صحیح نہیں آئے گا اور آدمی کا یقین جب تک صحیح نہیں ہوتا آدمی کا سوچنا صحیح نہیں ہوتا اور جب آدمی کا سوچنا صحیح نہیں ہوتا تو آدمی کے بے دوست تو آمال خراب ہوتے چلے جاتے ہیں اور جتنے آمال خراب ہوتے جاتے ہیں اتنا آسمانی فیصلے اس کے خلاف آتے جاتے ہیں دیکھو نا ایمپل میں بارش ہو رہی ہے اونے پڑنے اولے ہاں فیصلے الٹے آ رہے ہیں دھرتی کب ہو رہے ہیں دمی اللہ جا رہے ہیں اس میں دوستو وقت وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اور آپ ہم نے اور آپ نے اپنی نبی والی محنت چھوڑی ہے جس محنت کے نتیجے میں چھوڑنے کے نتیجے میں ہمارا یقین بگڑا ہے اور ہمارے یقین کے بگڑنے میں ہمارے اعمال بگاڑے ہیں اور ہمارے اعمال کے بگڑنے کی وجہ سے اللہ نے ہمارے حالات کو بگایا ہے راستہ صحیح کیا ہے صحیح محنت کرو کیا مطلب صحیح بولو صحیح دیکھو صحیح سوچو تاکہ دل میں صحیح بات اترے صحیح محنت کا کیا مطلب آنکھوں کو زبان کو کانوں کو صحیح استعمال کرو صحیح استعمال کرنے کے معنی کیا ہے کہ جو بات اللہ کے نبی نے بولنے کو کہا ہے وہ بولو اور جو نہ بولنے کو کہا ہے وہ نہ بولو ایک محنت ہے اس سے دل کا حقین صحیح ہوگا اور دل کے یقین کے صحیح ہونے پر زندگی صحیح ہوگی اور زندگی کے صحیح ہونے پر اللہ کی طرف سے آسمان سے صحیح فیصلے آنا شروع ہو جائیں گے الامر من یہ الارض آسمان سے خدا نظام چلا رہا ہے وہیں سے تدبیر ہو رہی ہے اگر ہمارے اعمال اللہ کی مرضی کے مطابق ہوں گے تو اللہ ہماری مرضی کے हमारे ہمارے حالات بنائے گا میرے آکا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آتے ہیں کہ جب انسان اچھے اعمال کرتا ہے اور اللہ اس سے راضی ہوتا ہے تو اللہ جب اسے پانی کی ضرورت تو بارش برساتا ہے اور جب اسے بارش کی ضرورت نہیں ہوتی تو اللہ بارش کو روک لیتا ہے جب ضرورت ہو بارش آئے اور جب ضرورت نہ ہو بارش رک جائے آپ صلی اللہ علیہ اللہ اللہ ضرورت کے وقت میں بارش برسائے اور نہ ضرورت ہو بارش روک لے تو سمجھ لو آسمان والا زمین والوں پر راضی ہے اور جب ضرورت نہ ہو اور برسے اور جب ضرورت ہو نہ برسے تو سمجھ لو آسمان والا زمین والوں پر ناراض ہے یہ اور آئی دنیا میں اس لیے ہمیں اور آپ سے بات نہیں جا رہی میرے بھائیوں کہ ہم اور آپ اپنی محنت کو صحیح کریں تاکہ ہم صحیح ہوں ہم صحیح ہوں ہماری محنت غلط ہے یعنی رہے ہماری زبان کی بول غلط ہمارے آنکھوں کا دیکھنا غلط ہمارے کانوں کا سننا غلط جب سب غلط ہی غلط ہے تو اندر بھی غلط ہی غلط آ رہا ہے हा. اس لیے کہہ رہے ہیں اس ماحول سے نکلو اللہ کی راہ میں نکلو کہاں نکلو بولو کہاں نکلو ارے دیش چھوڑی نے پیسہ کما بمبئی چالو نہیں جی سر بولو نا دیش چھوڑو دیتا کیا پیسہ مٹے وہ کہہ رہے ہیں دیش چھوڑو ایمان مٹے کیوں کہ گھر رہ کر ہم بنے نہیں ہیں بگڑے ہیں جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں اس ماحول میں ہم نے بگاڑ آ رہا ہے ہاں یہ ماحول ایمان کے لیے سازگار نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں اللہ کی راہ میں نکلو جیسے صاحبہ نکلے اپنے گھروں سے اپنے کاروبار سے اور اللہ کی راہ میں نکل کر ایمان کے بننے کی جگہ مسجد ہے ایمان کہاں بنتا ہے ایمان بنتا ہے مسجد میں اور استعمال ہوتا ہے مسجد کے باہر بازاروں میں ہاں کرسوں میں کرسی پر ایمان ظاہر ہوتا ہے استعمال بنتا ہے مسجد میں استعمال ہوتا ہے کرسی پر اور استعمال ہوتا ہے دکام پر استعمال ہوتا ہے آپس کے معاملات میں ایمان استعمال ہوتا ہے ہاں اس لیے میرے بھائیوں یہ کہا جا رہا ہے اپنے آپ کو اللہ کے راہ میں نکالو دل نہیں چاہے گا طبیعت نہیں چاہے گی لیکن جیسے بیمار آدمی بیمار آدمی دوا پینے کو اس کو جبکہ چاہتی نہیں ہے لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی حاجی صاحب دوا کھا جو نہیں تو پوچھی بیماری بہت ہوتی جیسے ہوتی تو آدمی مجبور ہو کر جی نہیں چاہتا تب بھی زبردستی دوا کھاتا ہے کیوں کہ مجھے تندرستی ملے مجھے صحت ملے میری تکلیفیں دور ہو جائیں ऐसे میں दोस्तों ہم یہ کہتے ہیں طبیعت نچائے اس کے باوجود اندر ایمان بنانے کے لیے نکلنا ضروری ہے اگر اس غلط ماحول میں رہتے رہتے ایمان بگڑتا گیا بگڑتا گیا اور اس حال میں موت آ گئی تو میں دوستوں ہوم کیا آنسو سنگڑ بنائے گا اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں حضرت رسول آسم اس کی خبر بھی ہے کہ جو انسان دنیا سے اپنے ایمان کی دولت کو لٹا کر گیا یا اپنے ایمان کو چھوڑ کے گیا اب جگہ مرنے کے بعد اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا آزاد اس پر اتنا ہے ہوگا کہ اس آزاد ادا ہی کو دیکھ کر بھی یہ روئے گا اتنا روئے گا کہ اس کے, اس کے رونے میں اور اس کے آنکھوں میں کشتیاں بہنے لگیں اتنا روئے لیکن اس کا رونا اس کو کام نہیں دے گا اور اللہ کی رحمت کو جوش میں نہیں لائے گا بلکہ اللہ اللہ غصے میں آ کر گا ایک سو روپیہ والا ٹل نمو سبھی لوگ پڑے نہ ہو ہم سے بات نہ کرو ان اوقان بری فم نے بادی یہ بنا امنہ اور میںکری میرے بندے تمہیں سمجھانے کے لیے آتے تھے ماں سمجھاتے تھے تو تم نے ان کی ماں کا سننا, سننا تو ماں کی بات ہے تم نے ان کا مزہ بلایا ہماری بلا رہی ہے اور ان کی مزہ بلا کر تم نے میری تعدو اور میرے ذکر کو تم نے بلا دیا اور تو میرے ان بندوں پر خسا کرتے تھے ہاں اب کچھ کام نہیں ہوگا اب اللہ تعالیٰ اور کچھ سے ہوگا ابھی ہمارے پاس وقت ہے موت سے پہلے پہلے ہاں کہ اپنی گاڑی کو ریورس میں لیں اپنی زندگی کو بنانے کی محنت کریں ایمان کی محنت میں لگیں اور ایمان کی محنت کر زندگی گزارے ہیں تاکہ ہمارے دل میں یقین اور ایمان صحیح گزرے اور ہماری زندگی گھروں سے ہو جائے اس کے لیے یہی ہے اگر گھر کا ایمان بنتا تو اب تک بن جاتا گھر رہتے ہوئے اگر ایمان بنتا نا تو ہم میں سے کتنوں کی عمریں میں دوستوں کسی کی ساٹھ ہے کسی کی ستر ہے کسی کی چالیس ہے کسی کی پچاس ہے لیکن ایمان بننے کی بات تو باقی ہے اندر اور ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے نمازیں چھوٹنا شروع ہو جاتی ہیں جماعت سے نماز پڑھنے والے انسان میں سستی آنے رکھتی ہے اب جماعت جاتی ہے نماز جاتی ہے ہاں جھوٹ فریش دھوکہ مکاری کی والا شروع ہو جاتی ہیں گالی گلوچ ہاں یہ سب چیزیں زندگیوں مارنا شروع ہوتی ہیں کیوں ایمان اندر جتنا کمزور ہوتا جائے گا انسان کی زندگی میں بگاڑ آئے گا اس کے بھائی دوستوں کہہ رہے ہیں آج کل کو متالو ہم لا میں اولا میں پتوں فرمایا کرتے تھے تیری زندگی کی ریل میں تیری بیوی پچاس سال سے بیٹھی ہے تیری زندگی کی ریل میں تیری اولاد چالیس سال سے بیٹھی ہے تیری زندگی کی ریل میں تیری دنیا کا کاروبار سانسدان صاحب سے سا, سا, سا, سا, سا بیٹھے ہوئے ہیں اپنی زندگی کی ریل میں تو اللہ کے ٹیم کو بھی سوار کر لے اس لیے کہ جس وقت موت آئے گی اور موت کے آنے کے ساتھ یہ بیوی یہ بچے یہ تیرے دنیا کا کاروبار یہ سب تجھے چھوڑ دیں گے ادھر جائیں گے لیکن اللہ کا دین شریف ہے کہ یہ تیرے ساتھ موت کے بعد بھی تیرے قبر میں تیرے ساتھ ہوگا حشر میں تیرے ساتھ ہوگا یہاں تک کہ اللہ کا دین تجھے جنت میں داخل کرا کے چھوڑے گا اس مشاور کو سوار کر لو زیادہ نہیں سال میں چار مہینے ہم کہتے ہیں آٹھ مہینے چلو بھی بچے کاروبار کے رہو چار مہینے اپنے بنو ابھی تو بچے دکان کاروبار کے ہیں اپنے نہیں ہیں اپنے نہیں بنے اپنے لیے سال میں چار مہینے فارغ کر کے اللہ کی میں نکل کر اس ایمان کی محنت کو کیرے کریں اور اس ایمان کی محنت کے ذریعے اپنے دل کی دنیا کو صحیح کرنے کی فکر کریں اپنا یقین صحیح ہو اور یقین میں ترقی ہو رہی ہوں اور اللہ کا تعلق ہمیں مل رہا ہو ہمیں آخر کرتے ہیں کہ نصیب ہو جائے معاف کرنا آج تو چوبیس گھنٹے کی زندگی میں ایک مرتبہ بھی آخر نہیں منتاؤ کہ بھئی مرنا ہے خبر میں جانا ہے اللہ کو جواب دینا ہے کوئی نہیں دنیا ہی دنیا اور دنیا ہی کی زبان چکر یہی زبانوں پر یہی مجلسوں میں گھر میں بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ یہاں تک کہ مسجد میں بھی وہی اب یقین بنے گا کیسے ایمان آئے گا کیسے اور جو باپ اپنے گھر کا ذمہ دار ہے جب اس باپ کی زبان پر ایمان نہیں ایمان کے بول نہیں ہیں تو اس کے بعد بچوں کی زبانوں پر کیسے ایمان کے بول رہے ہیں اور جب ایمان کا بول ہی نہیں ہے تو دل میں ایمان آئے گا کیسے نبی نے تو محنت بتا ہے بولو زبان کا بول بدلو مایا ہے کہو کہ اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے ایک اللہ وحدہ حید خلا شریک رو تو خوش ہے وہی وہ بڑا ہے وہی وہ مارتا ہے وہی وہ وہ دلاتا ہے وہی وہ دل بولو زبان سے کہو جب یہ ایمان بولے گا اور کہے گا اور اس کے کام ایمان کے بولوں کو سنیں گے اب اس کے دل میں یہ بات اترے گی اور یہ چار مہینے کے لیے نہیں کہہ رہے ہوں چار مہینے تو اس کو سیکھنا ہے اور اپنی زبان کو ایمان کے بول سے معلوم کرنا ہے پھر گھر آ کر بھی اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہوئے ایمان کے بول بولتے ہوئے نہیں کہ ہمارا ایمان اندر محفوظ ہوتا چلا جائے اور اس ایمان میں ترقی ہو اس کے لیے میں کافی محنت ہے ہاں لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دنیا کی باتیں کرتے کرتے دنیا کی باتوں کی عادت اتنی ہو گئی ہے کہ دین کی زبان پر بات کرنے سے بھی آدمی نہیں گھبراتا ہے منورج یادو دین کی بات بولنا سیکھا نہیں دین کی بات زبان سے نکالی نہیں اور دین کی بات کہنے کو کہو سگر یہ چار مہینے اس کے لیے ہے اپنی, اپنی اپنی ذات کو بنانے اپنے دل کے عقیم کو صحیح کرنے اپنی زبان کو ایمان کی باتوں سے مانوس کرنے ہاں یہ پھر ہم جہاں بیٹھے اپنی زبان سے ایمان کی بول بولنے والے بنے اپنے گھر جائے تو اپنے بال بچوں سے ایمان کے بول بولے کہ بیٹا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں تجھے کھلاتا ہوں نہیں بیٹے تیرے باپ کو بھی اللہ کھلاتا ہے اور تجھے بھی اللہ کھلاتا ہے گھر میں آ کر بیوی کہو گے کہ دیکھ میں کماتا ہوں تو کھاتی ایسا بات ایسی بات نہیں ہے اللہ کھلاتے اور ہم سب کھا رہے ہیں پھر آدمی کی زبان کا بول گھر میں یہ ہوگا پھر آدمی اندر ایمان ہے تو آدمی اپنی دکان کے مزدوروں کو بھی غلط بات نہیں کہے گا کہ بھوکھیا بری جیشو گاڑی رکھی دکان تھی جی؟ بھوکھیا ماری یہ زبان کے بول اس کے نہیں ہوں گے بہت احتیاط سے بولے گا ہاں یہ خدائی کے بول نہیں بولے گا بلکہ سمجھے گا نرمی سے بات گا کر گے بھائی مزدوری کر ایمانداری سے کر اللہ تجھے روزی دیتا ہے اس پر شکر ادا کر پھر یہ کہے گا اس لیے بھائی یہ اجتماع اس کے لیے ہے کہ اپنے بارے میں کچھ سوچو ہم اور آپ کیا سوچتے ہیں کہ مرزا بھی بات تو برادر ہے پر ہماری پاسے وقت نہ تھی یوں کہتا تو میں آپ سے یہی کہتا ہوں موت سے پہلے پہلے تک تمہارے پاس وقت ہے اور جہاں موت آئی تو وقت اب نہیں ہوگا ایک موقع لان دیا ہے ہاں وقت ہے اگر تم اپنی ذمہ داری سمجھو گے تو کہ بھائی مجھے تو موت آنی ہے مرنا ہے خبر میں جانا ہے اگر میں نے اپنا ایمان نہیں بنایا تو میرا کیا ہوگا جیسے کم میں سے کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو تندرستی چاہیے ڈاکٹر کہتا ہے ابھی کہ ابھی داخل ہو جاؤ تو کوئی ایسا کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب دکان پر میں اکیلا ہی ہوں میں کیسے داخل ہو جاؤں اور ڈاکٹر کیا کہتا ہے یہاں سے گھر بھی نہیں جانا چاہیے آپ کو یہی کہیں داخل ہو جاؤ اور نہ تمہاری زندگی خطرے میں ہے تو وہی کمنٹ داخل ہو جاتا ہے अगर बच्चा बीजी बच्चे साधो कहे बीजी दुकान को शू तो क्या किए जीवन जोइे जिंदगी चाहिए हां ऐसे में दोस्तों कहो इस दिल को इस दस को इसे इस जो होना हो अभी साल में मौत आ गई तो मेरा क्या होगा نہ میرے کلمے کا ٹھکانا نہ میرے یقین کا ٹھکانا نہ میری, میری, میری, میری نماز کا ٹھکانا میں اپنے آپ کو مجھے اللہ نے مسلمان کے گھر میں جنم دیا اس کا کتنا بڑا مشکل احسان ہے میں اس گھر میں رہتے ہوئے میں دین اس کے خلاف زندگی گزار رہا ہوں اور اللہ کے حکام کو توڑ رہا ہوں میرا ہو ہوگا کیا یہ اس, اس بات پر کراؤں اور خوب یاد رکھو جیسے بیوی کو اپنا سمجھتے ہو بچوں کو اپنا سمجھتے ہو اور تمام کو اپنا سمجھتے ہو اگر ان کی طرف سے کوئی تقاضا آتا ہے تو آدمی اپنی دکان میں ترتیب بنا کر ان بال بچوں کے تقاضے کو پورا کرتا نہیں کرتا اس کے معنی کیا ہے یہ وقت ہے لیکن اس کے بھی ہے جس کو اپنا سمجھے اس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں میری بچے میرے دکان میرا تو میرے بھائی اور دین بھی میرا دین میرا ہے اور میری ضرورت ہے اگر اس کے مغز میں مر گیا تو میرا الزام کیا ہوگا اس دین کو زندگی ملانا لانا میرے لیے ضروری ہے اس کے لیے میں دوستوں کہہ رہے ہیں ادھر ادھر مت جاؤ اور میں قسم کا کے کہ کہہ سکتا ہوں اللہ کے دین کو زندگی میں گھروں میں تجارتوں میں لائے بغیر ایک بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا اور فرصت موت تک نہیں ہے فرصت موت تک نہیں ہے اور اگر سمجھو تو موت تک اللہ نے فرصت دین کے لیے دی ہے موت کے بعد پھر ہمارے لیے کوئی موقع نہیں ہے اور ہم میں سے کوئی نہیں جانتا موت کب آیا جائے یہ ہم میں سے کوئی نہیں کر سکتا یہ کرسی پہ بیٹھنے والا کرسی سے نیچے اتر سکے گا نہیں اسے آپ کی زندگی اتنا بھروسہ نہیں ہے اس لیے کہتے میں دوستوں آج کا نوٹ ڈالو ہمیشہ اجتماع سے اللہ میں بھیجتا رہتا ہے اور اللہ اجتماع میں لاتا اسی لیے تاکہ میرے بندے صحیح بات کو سمجھ کر صحیح فیصلہ کریں یہاں آنے کے بعد اللہ نے دل میں ایک بات ڈالے کہ نہیں بات تو صحیح ہے یار اور پھر بھی ہم اپنے نفس و شیطان کے مقر و میں آ جائیں کہ بات تو صحیح ہے لیکن میرے پاس ابھی فرصت نہیں ہے پھر دیکھیں گے پھر دیکھیں گے دیکھتے دیکھتے موت قریب آ جائے گی موت کا دیر آدمی کہے گا تو اللہ کی سب اب موقع نہیں ہے لہذا میرے بھائیوں اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں اپنی حال پر ہم رحم کھائیں اپنی اولاد پر رحم کھائیں اپنی بی بچوں پر رحم کھائیں کہ ہماری زندگی میں دین آئے ہماری آل اولاد زندگی میں دین آئے اور اگر ہماری زندگی میں دین نہیں آیا تو دنیا ایک دن چھوٹ جائے گی اور موت کے گھاٹ کو جانا پڑے گا آج سوچو ہمارے بال بچوں کو ہم سے دین نہیں ملتا ہم میں سے اچھے اچھے برتن لائے اچھے اچھے کپڑے لائے اچھی چی اچھی چیزیں لائے ہاں بازاروں میں گئے تو بازاروں سے پتہ نہیں کیا کیا خرید کر لائے لیکن کبھی یہ نہیں سوچا میری اور میری بیوی بچوں کی زندگی میں اللہ کا دین آ جائے اس کی فکر نہیں آئے یہ فکر آئے گی اللہ کے علاوہ نکلنے کے بعد اسے آباد سے کہتے ہیں اب تک زندگی جو نفرت میں گزری ہے اس سے تو معافی مانگو میں اللہ کے دین کی محنت کو چھوڑنا جس محنت کے چھوٹنے کے نتیجے میں ہماری زندگی میں بگاڑ آیا ہے ہمارے گھروں میں بگاڑ آیا ہے ہماری سوچ اور وچار بگڑ گیا ہے پھر اس محنت کے اختیار کرو ہاں اور اس محنت اختیار کو لگاؤ تو پھر اللہ تعالی شانوں ہماری زندگی کے ان کو ٹھیک کر دے گا اس کے سب کیا سبھی طے کرو انشاءاللہ دو رکھا سر تو وہاں پڑ کر اللہ سے معافی مانگیے اور آج کی اس مستی سے فیصلہ کرو کہ نہیں جب تک ایمان نہیں بنتا وہاں تک پھر نہیں جانا جب تک ایمان نہیں بنتا وہاں تک دکان اور کاروبار میں نہیں جانا جب تک ایمان نہیں بنتا وہاں تک کسی اور کام میں نہیں لگنا پہلے ایمان بناؤں گا زندگی میں ایمان لاؤں گا ایمانی زندگی سیکھ لوں گا اور ایمانی زندگی سیکھ کر پھر کاروبار میں دکان میں ہر جگہ جانا ہے اس کے لیے میں دوستو چار مہینے جتنے بولو چار مہینے کم سے کم اپنی سوچ وچار کو صحیح کرنے اپنے دل کے یقین کو درست کرنے اور اپنی زندگ, اپنی اپنا روح پھیرنے کے لیے ایک مرتبہ چار مہینے آدمی بغیر سوچے ہوئے اور بغیر تاخیر کیے ہوئے آدمی اللہ کی راہ سے نکل پڑے اس لیے کہ میرے بھائیوں جو بھی اللہ کی طرف قدم اٹھائے گا اللہ اپنی مدد کا ہاتھ بڑھائے گا جو بھی اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا اللہ اسے اپنے قریب کر لے گا اللہ کی راہ میں نکل کر جب محنت کریں گے تو اللہ نے اس پر وعدہ کیا ہے کہ جو بھی میری راہ میں محنت پہنچا نہ کرے گا میں اسے ہدایت دیتا رہوں گا لہذا میرے بھائیوں آپ آزاد سے ہماری گزارش ہے اجتماع ہو رہا ہے اجتماع سے پہلے ہمارے گھر گھر پہ آ نے محنت کی ہے ہمارے ہماری تشکیلیں کی ہیں ہمیں بات سمجھائی ہے کہ بھائی زندگی میں لانا بہت ضروری ہے بھائی دن محنت سے آئے گا بغیر محنت کے دن نہیں آئے گا اور, دین اور ایمان محنت کون سی محنت وہ محنت جو نہ جناب رسول اللہ سب اللہ سب دے کر گئے نبی والی محنت پر اپنے کو جب ہم ڈالیں گے اللہ کے دے, دے گا ہماری آ مزہ سے ہماری گزارش ہے اللہ نے تمہیں یہاں بلایا ہے دینے کے لیے ماشاء اللہ اپنے گھروں سے قربانی کے ساتھ جہاں پہنچے ہو ہم نہیں پہنچے اللہ نے پہنچایا ہے اور اللہ نے کیوں پہنچایا ہے اللہ کریم ہے اللہ چاہتا ہے میرا بندہ میری طرف آئے اور میرے دین کی طرف آئے اور میرے دین کی محنت میں کجانے والے قربانی پر امجا کو ڈالے یہ اللہ چاہتا ہے اس کے لیے اللہ نے ہمیں یہاں پہنچایا ہے اب میں دوستوں اگر ہم تھوڑا سا اللہ پر نگاہ کر کے طے لیں گے کہ میری ذات کے لیے میرے لیے مشکل ہے. تو, تو کرنے والا ہے تو میرا رب ہے جب تُو نے مجھے پہنچایا ہے تو اللہ ندی والی محنت کے لیے مجھے قبول کر لے تیرے ندی والی محنت کے لیے قدم اٹھانے کی توفیق دے دے اگر ہم ہاں اللہ پر میرے دوست و کرتے ہوئے اللہ سے مدد مانگیں گے اور توفیق مانگیں گے اللہ ہمیں ضرور توفیق دے گا ہمارے لیے آسان کر دے گا اور ہم اللہ کے دین کی مدد میں آگے بڑھیں گے اللہ ہمیں برباد ہونے سے بچائے گا اور اللہ تعالی ہماری دنیا اور آخر دونوں بنائے گا اس کے لیے سب کے سب طے کرو کہ انشاءاللہ اللہ اجتماع کے چار مہینے ضرور جانے ارے جاؤ گے ہاں اپنے لیے جائیے اپنے خاندان کے لیے جاؤ کہ میں دین کی گارنٹی میں اللہ کے نامے جا کر اللہ کے دین کی مدد کو سیکھ کر آؤں تاکہ میں اپنے بچوں پر اپنے گھر والوں پر اپنی بستی میں اور دنیا میں اللہ کے دین کی مدد کرنے والا بچہ ہو اس کی وجہ دوستوں آپ مزہ سے ہماری گزارش ہے جیسے آپ اطمینان سے بیٹھے ہو اللہ کی بات کو دھیان سے سن رہے ہو اللہ اسے فکون فرما ہے لیکن میں دوستو اصل ہے تشکیل اپنی تشکیل کرو اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے اللہ گراہ میں نکلنے کے لیے تشکیل کرو گے تبیعت کر لو گے اللہ تمہارے دل پر دیکھے گا میرا بندہ چاہتا ہے غرض زندگی چھوڑنا چاہتا ہے صحیح زندگی پر آنا چاہتا ہے میرا بندہ میری نبی والی محنت کو اپنی محنت بنانا چاہتا ہے جب اللہ اس بات کو دل میں دیکھے گا تو آج تمہارا سے اللہ ہمارے قوفی کا دروازہ کھولے گا ہاں اللہ تعالی انسان کا مال کیسے کوڑیاں نہیں دیکھتا سرائے نہیں دیکھتا اللہ تو اپنے بندے کے دل کے ارادے کو دیکھتا ہے میرے بندے کے دل کا فیصلہ کیا ہے میرا بندہ تو سے کیا چاہتا ہے جب اللہ اس بات کو دیکھتا ہے کہ آئی ہے کہ مجھے تو ایک ہی سے وقت لگانا ہے میں نے جانا ہے اور اللہ جب اس کے دل میں اس بات کے فیصلے کو دیکھنا ہے تو اللہ تعالی اس کے فیصتہ, اس کے دل کے فیصلے کو سچا کر ہے اس میرے سے ہماری گزامش ہے جب تک تشکیل پوری ہو وہاں تک اطمینان سے بیٹھے رہو اللہ کی تو آخر ہو جاؤ اے اللہ میرا بھی ایمان بگڑا ہے مجھے بھی ایمان صحیح کرنا ہے مجھے بھی آخر کے فکر فکرنے والا بننا ہے اے اللہ میری ہمت نہیں ہو رہی مجھے معاف کر دے مجھے بھی موقف دے اگر بیٹھے بیٹھے اللہ سے دعا کرتے رہو گے اللہ کی جب تو ہو جاؤ گے اور ہم سب کے لیے پورے بچپن کے دعا کرتے رہو گے ہمارے جبنے پر بیٹھنے پر اللہ ہم ہمیں محروم نہیں کرے گا سب کے ساتھ پہلے تو طے کر لو کہ انشاءاللہ اخیر تک بیٹھے رہیں گے بیٹھے رہو گے اور کوئی اگر کوئی کھڑا جو ہونے دوستوں تو اس کا پڑوس والا اس کے پیر پکڑ لے بھائی ٹھیک ہے کیسا تشخیص کی بات جائیں گے اگر آپ اس کی کوشش کرو گے ہو سکتا ہے میں دوستوں اس کا بیٹھ جانا اسے اللہ کے قریب کر دے اور اللہ اسے توفیع دے دے لہٰذا سب کے میں دوست بیٹھے رہے, رہے اور, اور وہ خوش نصیب بندے جنہیں اللہ نے توفیع دی اپنے رام جانے کی نام لکھایا یہاں مقام پر میرے دوستوں نام لکھا کر آئے ان تمام سے ہماری گزارش ہے وہ بھی اور جن کو اللہ نے اجتماع میں پہنچایا ہے وہ حضرات دل میں بات آ گئی ہے بیٹھے نہیں اپنے آپ کو پیش کر دیں جہاں اپنے آپ کو کھڑے ہو کے پیش کر دو گے اللہ شیطان کی کور توڑ دے گا اور اللہ کی توفیق شام یاد ہو جائے گی اور اللہ اپنی مدد کے ہاتھ بڑھا دے گا میں آپ میرے دوستوں سب سے ہماری گزارش ہے جو اللہ نے اللہ کے نام ہے اشتوا سے نکلنے کے لیے اللہ نے جنہیں توفیق دیے ارادہ کرنے کی یا یہاں ارادہ کرنے کے لیے اللہ نے تو ہیں وہ کھڑے ہونا شروع کریں ان شاء چار چار مہینے کے لیے ہم کل سے اللہ کے راہ میں جانے کے لیے تیار ہیں اب کھڑے ہونا شروع کرو اور اپنے آپ کو پیش کرو کھڑے رہو کھڑے رہو کھڑے رہو